ان شاء اللہ بہت جلد انہیں ایمان افروز بہاروں کے ساتھ میرا کینا ہا عمر <سنفر> خدا عمل کو شا حاج اللہ مشکل کو اللہ اللہ اللہ اللہ عمل عمل عملہ اللہ عملہ اللہ اللہ اللہ ہو لہ اللہ اللہ اللہ ہو ل جس نے جو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا khuda allah tu hai sab oh allah may just forget my that sorrow and pain sing the prophet after that lady my again, my gain my gain اللہ، اللہ، اللہ، اللہ عشاق کی صحر انگیز صداوں کے ساتھ درود اس پہ کے جس کے ذکر سے سری صلیت اللہ من رب رحیم صلیت اللہ من رب رحیم صلیت اللہ رقمت عالم کا عاشق ہوگا وہ سنت پہ جا کرے گا پیدا میرا مرنا میرا جینا تیرے لیے میرے آقا میرے آکا میرے آکا میرے آقا میرے آقا میرے آکا میرے آکا میرے آکا سرور ایمانی سے لبریز ہو کر دلوں کی دنیا کو بسانے کے لیے پرکیف گونج کے ساتھ دل بحش کے نبی پاؤں جگا دیجیے دل بحش کے نبی پاؤں جگا دیجیے پھر تو ہم تو جہاں کے بھلا دل <تصفح> نبی کے رو اقدس پہ جانا ہے نی ہے نبی کے پیار کو دل میں بسانا ہے نی ماں ارباب علم و دانش کے وہ الفاظ جو صدیوں سے اپنی تاثیر سے فضاؤں کو معطر کر رہے ہیں کو جا رہا ہوں کعبے کو جا رہا ہوں کان کو جا رہا ہوں کانوے کو, کو جا رہا ہوں مدینے جانے والے سن مدینے سر کے بل جانا کبھی ہوش و خرد کھونا کبھی کچھ تو نہ بھل جانا حق پہ کہنا کہ انہی کلام کے جذبوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اہل سخن کی دنیا اپنے فن کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر ہر ایک کو اپنی اپنی روح پرور آواز اور لہجوں کے ساتھ شہر رحمت و کرات دن نزول ہے بڑے چلو اے عاشق و وہ قبول ہے بڑے چلو اے عاشق و وہ ملکز قبول ہے او حبیب سلام تم پر وہ شبی سلام تم پر صلوات اللہ علی گا صبح تم تجھ کو کہ آ جایا میری ہر اہل دل کی محافل کو انہی جذبات فکر و نظر سے آباد کرنے کے لیے رحمانی انٹرپرائز بہتر سے بہترین کابشیں پیش کرنے کا عزم کرتے ہیں